بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے علی میم تل کا آیا تل کتاب الحکیم علی فلامی یہ حکمت کی بھری ہوئی کتاب کی آیتیں ہدم وحمت المسنی نیکو کاروں کے لیے ہدایت اور رحمت الدین یقین بالآخم یوقین جو نماز کی پابندی کرتے اور زکات دیتے اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں الا اکا ہدم من ربهم و اولئیک ہم المفلحون یہی اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی نجات پانے والے ہیں و من الناس من یشتری لہوالحديث لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم و یتخذها حضوا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 نفيه اذنيه وقرا فبشره بعذاب اليم اور جب اس کو ہماری ایتیں سنائی جاتی ہیں تو اکڑ کر منہ پھیر لیتا ہے گویا ان کو سنا ہی نہیں جیسے ان کے کانوں میں سقل ہے تو اس کو درد دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دو ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کے لیے نعمت کے باغ ہیں خالدین فیہا وعد اللہ حقا وہو العزیز الحکیم ہمیشہ ان میں رہیں گے خدا کا وعدہ سچا ہے اور وہ غالب حکمت والا ہے خلق السماوات بغیر عمد تَرَوْنَهَا وَالْقَافِ الْأَرْضَ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُم أَن تَمِيدَ بِكُم وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا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 فلا تطع هما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من اناب الي ثم الي موجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون اور اگر وہ تیرے در پہ ہوں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک کرے جس کا تجھے کچھ بھی علم نہیں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 اور تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں پوری کر دی ہیں اور بعض دو ایسے ہیں کہ خدا کے بارے میں جھگرتے ہیں نہ علم رکھتے ہیں اور نہ ہدایت اور نہ کتاب روشن وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُوا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَانَ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 الى اللہ وہو محسن فقد استمسک بالعروت الوثقا و الى اللہ عاقبت الامور اور جو شخص اپنے تئی خدا کا فرما بردار کر دے اور نیکو کار بھی ہو تو اس نے مضبوط دستاویز ہاتھ میں لے لی اور سب کاموں کا انجام خدا ہی کی طرف ہے ومن کفر فلا يحزنک کفره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 نم قلیم الا ہم ان کو تھوڑا سا فائدہ پہنچائیں گے پھر عذاب شدید کی طرف مجبور کر کے لے جائیں گے ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لَيَقُولُنَّ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 جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے سب خدا ہی کہے بے شک خدا بے پروا اور سزاوار حمد و سنہ ہے ولو انما فی الارض من شجرت اقلام والبحر یمدهو من بعدہی سبعت ابحر ما نفدت کلمات اللہ انتا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 اور یہ کہ خدا ہی عالی رتبہ اور گرامی قدر ہے الم تو ان کا تجریف آیاتی ان نفی دال کلا آیا تل کل صبار شکو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 اور ہماری نشانیوں سے وہی انکار کرتے ہیں جو اہد شکن اور ناشکرے ہیں یا ایہا الناس اتقوم ربکم وخشو یوما لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیئا ان وعد اللہ حقا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 اور نہ فریب دینے والا شیطان تمہیں خدا کے بارے میں کسی طرح کا فریب دے ان اللہ ان دہی علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض